إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِل فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُوا اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ي أيهنَّ سُتَّقُ رَبَّكُم الذي يخَلَككممْ مِ ننفسسم واحد وَخَلَقَ مِنْهَا زَووجَهَا بَبََّ منِنْهُم رِرجًَا كثيرًا وَنِساء وَتَّكُ اللهَّ الذي تَس أَلونَ بهِه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 وکل دلا چھنف اوز بلا سمی للی مین شیتار مینحمزی و نفی ونفی بسلاحمرحی رسول اور جو کچھ تمہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں اس کو اختیار کر لو لے لو اور جس سے تمہیں روکیں منع کریں اس سے رک جاؤ ہر قسم کی حمد و صنا صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے بے شمار اور لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اور اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں امام المبیا کے ان ساتھیوں پر جنہوں نے اپنی دنیا کی ہر چیز لٹا کر دین کو ہم تک پہنچایا میری مراد امام مراد محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وسلم اجمعین ہے. عزیز ہم مسلسل خطبات کے اندر مدینے والے امام محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ سیکھ رہے ہیں چوتھی رکت کے آخر تک ہم نے طریقہ الحمد تفصیل سے دلائل کے ساتھ سنا ہے چوتھی رقت میں دوسرے سجدے سے اٹھنے کے بعد امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم تشہد بیٹھ جاتے جیسے پیارے پیغمبر پہلے تشہد میں کرتے تھے جو دو رکعتوں کے بعد ہوتا ہے ویسے ہی اس آخری تشہد میں کرتے تھے جس چیز کا حکم امام الانبیاء نے پہلے تشہد کے اندر دیا اسی چیز کا حکم سرورے کونین نے اس دوسرے تشہد کے اندر بھی دیا ہے صرف صرف فرق اتنا تھا کہ اس دوسرے تشہد کے اندر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ علیہ وسلم تورق کی حالت میں بیٹھتے تھے اس کے علاوہ نماز کے پہلے تشہد میں اور دوسرے تشہد میں کوئی فرق نہیں تھا پہلے تشہد کی پوری تفصیل وہ دو تین خطبات میں اللہ کے فدر سے ہم اس موقع پر سن چکے ہیں کہ پیارے پیغمبر پہلے تشہد میں کیا کرتے تھے کیسے بیٹھتے تھے اور کیا حکم دیتے تھے پیارے پیغمبر اپنے صحابہ کو تفصیل سے بیان ہو چکا ہے اس کو دوہرانے کی ضرورت نہیں صرف اس تشہد میں فرق یہ تھا کہ مدینے والے امام سرور کونین تورک کی حالت میں اس آخری تشہد کے اندر بیٹھتے تھے تور کا مطلب کیا ہے اپنے بائیں پاؤں کو اپنے بائیں پاؤں کو اپنی دائیں پلی اور دائیں ران کے نیچے سے نکال دیتے اس بائیں طرف بائیں پاؤں کو دائیں پی اور دائیں ران کے نیچے سے بائیں طرف نکال دیتے اور اپنے بائیں سورین پر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری تشہد کے اندر بیٹھ جاتے اور آپ کا دایاں پاؤں وہ اس طرح زمین پر گڑا ہوا کھڑا ہوتا تھا وہ سے وہ رجلہ ہل سنن ابو بد کے اندر ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ کی حدیث کے یہ لفظ ہیں وہ رجلہ المنا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں پاؤں کو کھڑا کر لیتے بائیں پاؤں کو اپنی ٹانگ اور پنڈلی اور ران کے نیچے سے بائیں طرف نکال لیتے دونوں پاؤں آپ کے بائیں طرف ہوتے بیٹھے ہوئے تشہد میں اور اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے دائیں گھٹنے پر رکھ لیتے اور بائیں ہاتھ کو بائیں گٹنے پر رکھ لیتے اور دائیں ہاتھ کا انگوٹھا انگلیاں بند کر کے یہ درمیان والی انگلی پر اس طرح رکھ لیتے اور اپنی یہ مصبہ انگلی کھڑی کر کے آپ اشارہ کرتے اور بایاں ہاتھ اس کو اس کا اپنے بائیں گٹنے کو لکما بنا لیتے لکما لکما بنانے کا مطلب ہے کہ بائیں گھٹنے پر اس کو اس طرح اپنے ہاتھ کو رکھتے کہ پورا ہاتھ جو ہے نا اس گھٹنے کو گھیرے میں اپنے اندر لے لیتا اس طرح پیارے پیغمبر وہ آخری تشہد کے اندر بیٹھا کرتے صحیح بخاری میں سنن ابو نبود میں مسند ابو اوانا میں مسند احمد میں جو احادیث ہیں ان ساری صحیح احادیث کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے یہ رکھا ہے امام المبیا کے آخری تشہد کے اندر بیٹھنے کا طریقہ عزیز بھائیو یہ جو مسئلہ ہے نا تور تور میں نے اس کی وضاحت پہلے بھی کی تھی دوبارہ بھی اس کی وضاحت انشاءاللہ کر دیتا ہوں کچھ تورے کن سے ہے ورے کن وریک کہتے ہیں سورین کو یہ ران کا اوپر والا حصہ سورین اس کو عربی زبان کے اندر ورے کہتے ہیں پیارے پیغمبر اپنے بائیں سورین کو زمین پر لگا دیتے اپنی بائیں ٹانگ کو ادھر نکال لیتے بائیں پاؤں کو کھڑا کر لیتے اور اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھ لیتے اس طرح محمد رسول وسلم بیٹھتے تھے کس تشہد میں جو آخری تشہد ہوتا تھا چار رقتوں والی نماز کا چار رقتوں والی نماز کا دو رقتوں والی نماز کا آخری تشہد نہیں چار رختوں والی نماز کا یا تین رکتوں والی نماز کا. نماز کا یا آپ یہ کہہ جس نماز کے اندر دو تشہد ہوتے ہیں دو تشہد ان دو تشہدوں والی نماز میں جو دوسرا تشہد ہوتا تھا اس تشہد کے اندر مدینے والے امام کے بیٹھنے کا یہ طریقہ تھا ویسے اس مسئلے میں اہل علم کے مختلف اقوال ہیں ایک قول ہے جو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور احناف نے اختیار کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ پہلا تشہد ہو یا دوسرا تشہد ہو ایک تشہد والی نماز ہو یا دو تشہدوں والی نماز ہو فقہ حنفی میں یہ ہے کہ ہر حالت میں پاؤں کے بائیں پاؤں بچھا کر اس کے اوپر ہی بیٹھنا ہے ہی کرنا ہے تور ہے ہی نہیں نماز کے اندر ان کے آپ جس طرح ہم پہلے تشہد میں بیٹھتے ہیں نا احناف کے ہاں چاہے دو نمازوں والی نماز کا تشہد ہو دو رقتوں والی نماز کا تشہد ہو چاہے تین یا چار رقتوں والی نماز کے دونوں تشاوت ہوں ان کے نزدیک ان کے ہاں صرف اختراع ہے تور ہے ہی نہیں نماز کے اندر وہ پو کے اوپر ہی بیٹھتے ہیں ہر تشہد کے اندر جبکہ امام مالک رحمہ اللہ اور مالکی لوگ وہ دونوں تشاہدوں میں چاہے وہ دو رقتوں والی نماز کا تشاہد ہو ایک تشاہد چاہے تین یا چار رقتوں والی نماز کا پہلا یا دوسرا تشاہد ہو وہ دونوں تشاہدوں میں تور کے قائد ہیں افتراش نہیں کرتے وہ امام ابو حنیفہ دونوں تشاہدوں میں افتراش اور امام مالک دونوں تشاہدوں کے اندر تور اور تیسرا رائے اور تیسرا فتویٰ اور تیسرا کال اہل علم میں سے امام شافعی کا ہے وہ کہتے ہیں کہ جو ایک تشہد والی نماز ہے نا مثلا فجر کی نماز ہے یا فجر کی سنتیں ہیں یا دو رختیں آپ پڑھ رہے ہیں ان میں جو تشہد آخری ہوگا نا ایک ہی تشہد ہوگا ان میں اس میں تور کرنا ہے اور جو دو تشہدوں والی نماز کا آخری تشہد ہے اس میں بھی تور کرنا ہے اور جو دو تشہدوں والی نماز کا پہلا تشہد ہے اس تشہد کے اندر اختلاش کرنا ہے اختراش پاؤں کے اوپر بیٹھنا ہے پاؤں کو اپنی دائیں ران اور پنڈلی کے نیچے سے بائیں طرف نہیں نکالنا یہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ ہے یہ ان دونوں فتو سے مختلف ہے اور چوتھی رائے وہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی رائے ہے جو بالکل امام الانبیاء کے فرمان امام الانبیاء کے طریقے اور سرور کون کی حدیث کے سب سے زیادہ موافق جس کی تائید پیارے پیغمبر کی حدیث کرتی ہے وہ حدیث میں آپ کو سناؤں گا جو نس ہے سری ابو حمیدی رضی اللہ عنہ کی روایت جو جس روایت کے اندر یہ لفظ ہیں انہوں نے پیارے پیغمبر کے امام الانبیاء کے جس جلیل القدر صحابہ کی موجودگی میں ابو حمید رضی اللہ عنہ نے ان کو کہا بے صلاح رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم میں تم سب سے زیادہ اللہ کی نماز کے اللہ کے نبی کی نماز کے طریقے کو جانتا ہوں یہ دعویٰ کیا کس نے ابو حمید اسدی رضی اللہ عنہ نے دس پیارے پیغمبر کے صحابہ کی موجودگی میں یہ دعویٰ کیا کہ میں تم سب سے زیادہ امام الانبیاء کی نماز کے طریقے کو تم سے سب سے زیادہ جانتا ہوں تو صحابہ نے, انہوں نے کہا پھر پڑھ کے دکھا کیسے تم جانتا ہے ہم سب سے زیادہ نبی وسلم کی نماز کے طریقے کو تو اس پھر انہوں نے چار رکعتوں کا طریقہ شروع سے لے کر آخر تک سلام تک چار رکعتوں کا طریقہ بیان کیا کہ اللہ کے نبی ایسے نماز پڑھتے تھے یہ جو ابو حمید سائید رضی اللہ عنہ کی حدیث جب وہ بیان کر چکے نا تو وہ دس کے دس پیارے پیغمبر کے صحابہ جو ابو حمید رضی اللہ عنہ کی بات سن کر کہہ رہے تھے کہ بتاؤ بیان کرو کیسے آپ ہم سے زیادہ اللہ کی نبی کی نماز کے طریقے کو جانتے ہو انہوں نے جب سنا ابو حمید کی زبان سے انہوں نے بیان کیا تو کہنے لگے سدقتا سدقتا ابو حمید تو نے سچ کہا ہے واقع آمنا کے لال امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ایسے ہی تھی جیسی تو نے بیان کی واقعی نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا ہے تو یہ حدیث ابو حمید سائید رضی اللہ عنہ کی یہ نص ہے اس مسئلے میں جس, مس جس حدیث سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا ہے اس مسئلے میں امام شافعی امام مالک امام ابو حنیفہ رحم اللہ علیہم تینوں آئمہ کا موقف حدیث رسول کے خلاف ہے تینوں کا فتوا پیارے پیغمبر کے عمل کے اور امام المبیا کے فرمان کے خلاف میرے بھائیوں میں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے ہمیشہ, ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ آئمہ ہم اللہ کے فضل سے ان سارے آئمہ کو مانتے ہیں ان سب کی عزت بھی کرتے ہیں ان سب آئمہ کا احترام بھی کرتے ہیں ان کے درجات کی بلندی کے لیے اللہ سے دعائیں بھی مانگتے ہیں ان کی کمیوں کوتاوں کی بخشش کے لیے اللہ سے استغفار بھی مانگتے ہیں ان کے لیے لیکن ان آئمہ کی جو بات ان آئمہ کی جو بات اللہ کے قرآن یا مدینے والے امام کے عمل و فرمان سے ٹکرا جائے ہم اس بات کو ماننا جائز اور حلال نہیں سمجھتے مسلمان کے لیے یہ حق نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میرا امام جس کی تقلید میں نے کی ہے جس کا میں مقلد ہوں بس جو وہ کہے گا وہی میرے لیے حرف پیا ہوگا یہ مسلمان کی شایان شان نہیں یہ مسلمان کو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کریمہ پڑھنے والے کو زیب نہیں دیتا ہے یہ سوچ یہ فکر یہ طرز عمل ہم نے کلیم محمد الرسول سلم کا پڑھایا ہم نے دیکھنا ہے امام المبیا کو پیارے پیغمبر نے کیا کیا امام المبیا کا کیا طریقہ تھا رسول اللہ سلم کا فرمان کیا ہے جو پیارے پیغمبر کا عمل آپ کا فرمان ہمیں مل جائے چاروں آئمہ کی بات بھی اگر اس کے خلاف ہے تو ہم کسی امام کی بات کسی کسی کی نہیں مانیں گے ہم تو محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے. کیوں کیوں بھائی اس لیے کہ آئمہ اکرام آئی آئی وہ علماء ہیں وہ آئمہ ہیں وہ ان پر وہی نازل, نازل نہیں ہوتی ان پر جبریل حمین اترا نہیں کرتے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی وہی نازل ہوتی تھی پیارے پیغمبر سے اگر کوئی غلطی سرزد ہو جاتی رب العالمین فوراً اس کی اصلاح کروا دیتے اس غلطی پر قائمت نہیں رکھا جاتا تھا محمد رسول اللہ اللہ وسلم کو جبکہ ان آئمہ سے غلطی پر ان کو قائم رکھا جا سکتا ہے وہ غلطی لگ سکتی ہے ان کو انسان ہے وہ وہ تو یہ جو طرز عمل ہمارے معاشرے کے اندر بڑا ہی پھیل چکا ہے نا یہ زہر قاتل ہے اللہ کی قسم مسلمان کے ایمان کے لیے امت مسلمہ کے اتفاق کے لیے امت مسلمہ کے, کے, کے اتحاد کے لیے یہ زہر قاتل ہے بہت خوفناک زہر ہے یہ سوچ یہ فکر یہ نظریہ کہ جو بس میرا امام کہے وہی حرفی آ کر باقی سب اگر میں تو اس کا مقلد ہوں میں نے تو اس کے پیچھے چلنا ہے ہیں کہیں گے کہ میں ابو حلیفہ کا مقلد ہوں بس اس کے پیچھے چلوں گا مالکی کہیں میں امام مالک کا مقلد ہوں بس امام مالک کے فتلے کو ان کی فقہ کو ان کی رائے کو ماننا میرا دین اور مذہب ہے مزبع, مزبع, مزبع. شافی کہیں گے میں تو شافی کا مقلد ہوں ہم نے تو جو شافی رحمت اللہ علیہ نے کیا کہا ہم نے تو اسی کو ماننا ہے وہی ہمارے نزدیک دین ہے ایمان ہے اسلام ہے وہی حق ہے اس کو نہیں چھوڑ سکتے ہمبلی بھی ایسا کہیں گے جافری بھی ایسا کہیں گے کوئی اور تیسرا چوتھا آ جائے گا وہی ایسا کہے گا کسی امام کو بنا کر ہم نے دیکھنا ہے کہ کس امام کی رائے کس کا فتویٰ کس کا کول کس کا عمل سرورے کون امام المبیا محمد نب رسول اللہ علیہ وسلم کے عمل اور آپ کے فرمان کے مطابق ہے اس کو لینے جس کا مطابق نہیں ہوگا اس کو بوڑنا. اللہ نے ہمیں حکم ہی کی دیا حکم تھی. دینا آمن او مومن کہلانے والو کلمہ پڑھنے والوں اللہ کو رب امام المبیا کو اپنا آخری Allah. نبی ماننے والوں عطی اللہ عطی الرسول کس کی بات ماننی ہے اللہ کی اور اطاعت کرنی ہے کس کی اللہ کے آخری رسول Allah. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ المر من تم اور جو تم میں سے صاحب اقتدار اختیار والے ہیں کتاب و سنت کے مطابق تمہیں چلانے والے ہیں ان المر کی اطاعت کرنی ہے انتنازعاتوں ممکن ہے کہ تمہارا کسی محملے میں ندا ہو جائے جھگڑا ہو جائے جب تمہارا جھگڑا ہو جائے تمہارے درمیان اختلاف آ جائے بات میں عمل میں فرق نظر آنا شروع ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے رسول ان کن تم تو مینو نہ مل یوم آخر پھر ایمان والو اپنے لوٹا دو اگر تمہارا اللہ اور آخر کے پر ایمان ہے تو اس ایمان کا تقاضا ہے اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو کیا مطلب ہے اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیرنے کا کہ پھر اپنی بات کو اس مختلف بات کو اللہ کے قرآن پر پیش کر دو مدینے والے امام محمد الرسول اللہ وسلم کی سنت حدیث فرمان پر پیش کر دو جس بات کی تائید پرور کا کلام کرے امام المبیا کی سنت اور صحیح حدیث کرے اس عمل کو اختیار کر لو باقی کو چھوڑ دو اختلاف رہے گا اختلاف رہے گا سواری پیدا نہیں ہوتا اللہ اکبر تو آئمہ کرام یہ میں جو اگر کہہ رہا ہوں کہ امام احمد رحمت اللہ علیہ کا عمل ان کا فتویٰ ان کی رائے اس مسئلے میں حدیث کے مطابق ہے تو اس کا معنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں باقی آئمہ کی توہین کر رہا ہوں یہ معنی نہیں ہے اس کا وہ بھی ہمارے امام ہیں ہم ان کی عزت کرتے ہیں سب لیکن عزت کا منع یہ نہیں ہے کہ ہر بندے کی بات حرف آخر بن جائے حرف آخر محمد رسول اللہ اللہ کی بات جھگڑے میں والا اللہ کا قرآن اور مدینے والے امام کا فرمان ہے بس تیسری کوئی چیز دنیا میں کیا مطلب کی کے لیے مسلمانوں کے جھگڑے کا فیصلہ نہیں کر سکتی کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے تیسری اس لیے جو, جو صحیح طریقہ ہے وہ کیا ہے پیارے پیغمبر کا جس کی حدیث سے تعید ہوتی ہے جو رائے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اختیار کی ہے وہ یہ ہے کہ جو, جو دو تشہدوں والی نماز ہے اس کے دوسرے تشہد میں تبرق کرنا ہے ایک تشہد والی نماز ہو یا دو تشہدوں والی نماز کا پہلا تشہد ہو اس میں افتراش کرنا ہے افتراش اپنا بیاں پاؤں بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ جانا ہے دائیں پاؤں کو کھڑا کر لینا ہے یہ کاش ہے ہے اپنے ایسا سرین ایسا پر بیٹھ, بیٹھ جانا اپنے دونوں پاؤں کو بائیں طرف نکال بیٹھ لینے یہ دائیں بائیں پاؤں کو دائیں ٹانگ پنڈلی اور اس کی ران کے نیچے سے نکال لینا ہے اور اپنے سورین پر بیٹھ جانا ہے یہ طریقہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم کے آخری تشہد میں چار رقم والی نماز کے جو ابو حمید بیان فرمایا کہ پیارے پیغمبر اس طرح بیٹھا کرتے تھے متور پیارے پیغمبر اس تشہد میں باقی تو جس طرح پہلے تشہد کے اندر تھا باقی سارا کچھ وہی اور صرف فرق اتنا تھا ابو حمید کہتے ہیں اس میں پیارے پیغمبر تبروخ کی حالت میں بیٹھتے تھے پہلے میں افتراش کرتے تھے. ہمارے مسلمانوں کے ہاں اس چیز کو اہمیت نہیں دی جاتی اس مسئلے کو معمولی سمجھا جاتا ہے اور ہم اپنی صلاح کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے مسلمان میرے بھائیوں یاد رکھنا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف نماز ہو گئی تو وہ نماز ہماری اللہ کے ہاں مقبول اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگی وہ نماز, نماز کتنا بد نصیب ہوگا وہ بندہ وہ مومن اور مسلمان نماز وہ نمازی اہل حدیث اہل سنت کہلانے والا کتنا بد نصیب ہے وہ شخص کہ جس نے اذان سن کر اپنی دکان کو بند کر دیا اپنے کاروبار کو چھوڑ دیا وہ اپنے گرم بستر سے نکل کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے وہ مسجد کے اندر آ کر سردی میں کھڑا ہو گیا اور جب گیا اتنی تکلیفیں اٹھا کر ملا کچھ بھی نہیں ملا ملا کچھ بھی نہیں بدنسیب ہے یا نہیں بدنسیب کچھ کیوں نہیں ملا اس لیے کچھ نہیں ملے گا یہ نماز اپنی مرضی کی نہیں چلتی میری مرضی کی نہیں چلتی کسی مولوی یا امام یا خطیب کی مرضی کی نہیں چلتی نماز مدینے والے امام محمد الرسول اللہ کے فرمار کے مطابق آپ کے عمل کے مطابق وہ اللہ کے یہاں مقبول ہوتی ہے دوسری نماز مقبول نہیں ہے اللہ کے اس لیے ہمیں میں صرف اسی لیے بیان کر رہا ہوں اتنی تفصیل کے ساتھ ہر بات کو دلیل کے ساتھ کہ ہم اپنی نمازوں کی سب سے پہلے اطلاع کر لیں ہمارے اندر کوئی کمی ہے کوئی کتا ہی ہے پیارے پیغمبر लس سے تھوڑا سا بھی معاملہ ہمارا ادھر ادھر ہے تو ہم پیارے پیغمبر کے مطابق بنا لیں یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لو ہماری مسجدوں میں نہیں ہمارے اس پر میں آپ کو فیصلہ باد کی سو مسجدوں میں جا کر دکھا سکتا ہوں قسم اٹھا کر کہتا ہوں اللہ کی قسم اکثریت ان کو اس مسئلے کا پتہ ہی نہیں پتہ ہی نہیں اس مسئلے ہاں تو مسئلہ کیا تو ہے پیارے پیغمبر کا امام المبیا کا طریقہ کیا ہے کہ پہلا تشہد دو تشہدوں والی نماز, نماز کا نماز اور ایک تشہد والی نماز کا آخری تشہد ان دونوں کے اندر اختراج کرنا ہے پون بچھا کر اس کے پوں کے اوپر بیٹھنا ہے اپنے سرین کو زمین پر نہیں رکھنا اور جو دو رختوں دو تشہدوں والی نماز کا آخری تشہد ہے چاہے وہ مغرب کا آخری تشہد ہو یا ظہر کا ہو یا عشاء کا ہو یا آسر کا ہو اس کے دوسرے اور آخری تشہد میں پاؤں نکال کر بیٹھنا باقی ہر تشہد میں پاؤں کے اوپر ہی بیٹھو بیٹھو پھر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتحاد پڑھتے جس طرح پہلے تشہد میں پڑھتے پھر درو شریف پڑھتے جس طرح مدینے والے امام پہلے تشہد میں درو شریف پڑھتے تھے پیارے پڑھتے تھے درود شریف پہلے تشود میں بھی اس کے بڑے دلائر میں دے چکا ہوں پہلے پہلے شدود کو جب بیان کیا تھا اس میں بھی درود پڑتے اور آپ نے اس میں درود پڑھنے کا حکم دیا ہے حکم درود پڑھنے کا کیا کیا ہے حکم دیا اور میں یہ بات ہمیشہ کہتا ہوں بھائیوں کو کہ جس چیز کا حکم پیدا کرنے والا پرور دگار دے دے یا امام الانبیاء جس چیز کا حکم دے, دے دے مسلمان پر وہ چیز کو عمل کرنا فرض فرض اور واجب ہو جاتا ہے حکم ہے یہ اللہ کا اللہ کے نبی کا حکم ہے اللہ اور اللہ کے نبی کا حکم آ وہ چیز کیا ہو گئی فرض واجب لازمی ضروری اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا حکم دیا پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھتے ہوئے ایک بندے کو دیکھا جب وہ آخری رکت میں چوتھی رقط میں وہ سر اٹھا کر تشہد بیٹھا نا تو شہد بیٹھتے ہی اس نے اللہ سے دعائیں مانگنی شروع کر دی اللہ عمد پھر لی جنوبی اللہ عمد فرلی اللہ عمد پیارے پیغمبر نے سنا امام الانبیاء نے کہا عجیلا حاضا عجیلا حاضا یہ بڑا جلد باز بندہ ہے اس نے بڑی جلدی کی ہے آجیلا ہاضا پھر امام الانبیاء نے اس بندے کو بلایا اور اس کو بلا کر کہا اللہ کے بندے جب تُو نماز کے اندر تشہد بیٹھے تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف کر پروردگار کی سنا بیان کر سمن نے پھر اللہ کے آخری نبی محمد رسول پر درود پڑھ یہ حکم دیا اس کو محمد اللہ نے درود پڑھنے کا درود پڑھ سمن نے پھر پھر اس کو دعا مانگنی چاہیے دعا کا مقام وہ تشہد بیٹھتے ہی سجدے سے سر اٹھاتے ہی نہیں آ جاتا پہلے اللہ یات و تو یہ بات ہو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیہ اللہ یہ اللہ کی کیا ہے ہے اللہ کی حمد ہے اللہ کی کیا ہے ساری جو ہے نا وہ بدنی باتیں کس کے لیے سب کچھ اللہ کے لیے یہ یہ اللہ کی تعریف ہے اللہ کی سنا ہے پہلے اللہ کی تعریف کر سنا کر پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کر درود پڑھ ہے امام المبی کا بندہ کوئی بھی کوئی کوئی کوئی کوئی نمازی کوئی نماز پڑھنے والا سب سے پہلے وہ اللہ کی تعریف کرے پھر محمد الرسول اللہ پر درود پڑے اس کے بعد دعا لے تو یہ امر فرضیت اور وجود کے لیے ہے اس کو فرضیت سے پھیرنے والی کوئی دلیل امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ کی سنت کے اندر موجود نہیں فرض امام, امام, امام رحمت اللہ علیہ علی ان کی کتاب ہے اشریہ اشریہ یہ بڑے پرانے جو ہے نا وہ کئی صدیوں پہلے کے اسلام کے بہت بڑے اہل سنت والجماعت کے امام ہیں امام عجی رحمت اللہ لے. انہوں نے اپنی کتاب اشریا کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جس بندے نے آخری تشہد کے اندر درود نہیں پڑھا درود نہیں پڑا اس بندے کی نماز ہی نہیں ہے وہ اپنی نماز کو دوبارہ لوٹائے اس کی نماز نہیں ہوئی کیونکہ اس نے فرض کو کیا کر توڑ دی ہے جو درود نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی ہوتی, ہوتی نہیں نماز اس کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی اگر اس نے پڑھ لی ہے درود کے بغیر نماز اللہ اکبر درود کے بعد پھر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ درود کون سا پڑھنا ہے درود کے سیدھے الفاظ جو سابشہ ہیں وہ بھی میں بیان کر چکا ہوں وہ دوسرے تشہد کے موقع پر جو درود اللہ کے نبی سے ثابت ہے صرف وہ پڑھنا ہے اپنا یا کسی اور کا بنایا ہوا درود کام نہیں آئے گا اس کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کے درود پڑھنے کے بعد حکم دیا ہے محمد نے کہ من پھر نمازی چار چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرے اللہ کی پناہ چار چیزوں سے اللہ کی پناہ قلم دعا کرنی ہے نا سلام پھیرنے سے پہلے اتہ حجاد پڑھ لیا دروج شریف پڑھ لیا اس کی اہمیت اور فرضیت کی اپنی ذہن میں بات بٹھا لی اب سلام پھیرنے سے پہلے دعا ہے دعا سلام پھیرنے سے پہلے کیا ہے دعا اس ان دعاؤں میں مدینے والے امام نے حکم دے دیا ہے چار چیزوں سے پناہ مانگنے کا وہ چار چیزوں سے اللہ سے پناہ مانگے یہ پناہ مانگنا بھی مسلمان پر فرض ہے نماز میں حکم ہے رسول کا عمل بھی ہے عمل بھی یہ کیا کرتے تھے پڑھا کرتے تھے ہمیشہ اور آپ نے حکم بھی دے دیا کو چار چیزیں کون سی ہیں اللہ معنی آنا من عذاب القبر اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں عذاب قبر سے عذاب قبر سے, سے تو مجھے اپنی پناہ میں لے لے بچالے محفوظ کر لے وہ آبیکا من فتنا المسیح الدجال دجال مسیح دجال, دجال کے فتنے سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں وہ آن فتن تل محیا و زندگی اور موت کے فتنوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں ابو زبے کا مینل میں میں گناہ سے اور چٹی سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں گناہ کا شکار ہو جاؤں گناہ میں ملوث ہو جاؤں جب میرے اوپر چٹی پڑ جائے خام خاں میں ان چیزوں سے اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں یہ چار چیزوں سے پناہ مانگنے کا نماز کے اندر سلام پھیرنے سے پہلے اطاحیات اور درود پڑھنے کے بعد حکم دیا ہے امام اللہ محمد الرس اللہ علیہ وسلم نے عمل بھی ہے پیارے پیگمبر کا ہمیشہ کا اور آپ نے حکم بھی دیا یہ حکم دے کر آپ نے کہا فی الحال سمت خراب محنت دعائے اس دعا کو پڑھنے کے بعد ابو داود کے الفاظ ہیں پھر جو دعا کسی کو اچھی لگتی ہے جو دعا کسی کو پسند ہے امام المبیا کی ثابت شدہ دعاؤں میں سے کوئی ایک دعا پڑھ لے دس سے لے کر پندرہ کے درمیان دعائیں ہیں دس سے لے کر پندرہ تک کے درمیان دعائیں ہیں جو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سلام پھیرنے سے پہلے نماز کے تشہد میں اطاہیات اور درود پڑھنے کے بعد کبھی یہ دعا پڑھ لیتے کبھی وہ پڑھ لیتے کبھی تیسری پڑھ لیتے کبھی چوتھی پڑھ لیتے کبھی پانچویں پڑھ لیتے پندرہ کے قریب پندرہ اور دس کے درمیان دعائیں ہیں جو امام المبیا کے موقع پر پڑھنی ثابت ہیں لیکن ان ساری دعاؤں میں یہ دعا فرق پڑھنی پہلے پڑھ اس دعا کو نہیں چھوڑنا اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو پہلی فرصت میں یاد کرے یہ نماز کے اس کے باز کر۔ اللہ اکبر آپ جون سی مرضی دعا پڑھ لیں پیارے پیغمبر اس کے علاوہ پھر کون کون سی دعائیں پڑھتے تھے اللہ عما حساب یسیرا یہ دعا بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیتے تھے یہ حیات کے اندر تشہد کے بعد درو شریف کے بعد اور سلام پھیرنے سے پہلے اللہم مغفر لی ما قدمتو وما اخرتو وما اعلنتو وما اصررتو وما انتا آلاؤں بہی منی یہ دعا بھی پیارے پیغمبر پڑھ لیتے تھے ایک بندے کو ایک بندے کو نماز کی حالت میں تشہد کے اندر بیٹھے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ, وآلہ وسلم نے سنا وہ تشہد کے اندر یہ الفاظ دعا کے پڑھ رہا تھا یہ سنن ابو داوود میں سنن ابو داوود میں اور دوسری کتابوں کے اندر صحیح صندقے ساتھ یہ حدیث موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد کے اندر بندے کو بیٹھا ہوا ہے تشہد میں اور وہ یہ دعا پڑھ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے اللہم اینی اصالوکا یا اللہ الواحد الہدو اسمد اللہی لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوان احد ان تغفر لی ضروبی انسل غفور رہی یہ دعا وہ کہاں مانگ رہا ہے تشہد کے اندر امام المبیا نے بندے کو تشہد کے اندر دعا مانگتے ہوئے سنا کیا مطلب ہے اس کا اس سے کئی مسئلے حل ہو جاتے ہیں ایک مسئلہ یہ بھی حل ہوتا ہے کہ نمازی اگر اس کی نماز کے اندر دعا پڑھتے ہوئے آواز بلند ہو جائے تو یہ نماز کے منافی یہ نماز کے خلاف, خلاف نہیں, خلاف نہیں خلاف ہے اگر نماز کے خلاف ہوتا تو پیارے پیغمبر اس کو روکتے, روکتے, روکتے خبردار, خبردار آج تو, تُو نے بلند آواز سے یہ دعا پڑھ لیا ہے آئندہ کبھی بلند آباد سے دعا, دعا, دعا, دعا, دعا, دعا, دعا نہ پڑھنا روک دیتے دعا آپ نے روکا نہیں اس دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ اس موقع پر سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا بھی پڑھنی ثابت ہے امام المبیا کے سامنے پڑھی گئی اور پیارے پیغمبر نے اس دعا کے پڑھنے سے روکا بلکہ کیا کہا یہ دعا سنی مدینے والے امام نے تشاہد کے اندر سلام پھیرنے سے پہلے وہ پڑھ رہا تھا آپ نے فرمایا کد قد غفر رہو وہ اللہ, اللہ کے بندوں اس کے گناہ معاف کر دیے گئے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے یہ جو اللہ کے ناموں کا اللہ کی صفات کا واسطہ دے کر اللہ کی صفات کے صدقے اور تو اللہ سے مانگ رہا ہے لقد روایات کے اندر یہ لفظ ہے لقد اللہ دسم عجاب اس نے اللہ کا اسم آدم لے کر اللہ سے دعا کی ہے جب اس اسم آزم کے ساتھ اللہ سے دعا مانگی جائے تو اللہ وہ دعا قبول کرتے ہیں اللہ سے کوئی سوال کیا جائے تو اللہ وہ چیزیں دے دیتے ہیں جو اللہ سے مانگی جائے یہ اسم آزم والی دعا پڑھنے کے بعد اور ایک بندے کو امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد کے اندر ہی تشہد کے اندر ہی کسی دوسرے بندے کو یہ والے الفاظ کہتے ہوئے سنا وہ کیا کہہ کیا پڑھ رہا تھا کہہ رہا تھا اللہ اکبر اللہ انی اسالک اللهم انی اسالک بِانَّ لَكَ الْحَمْدُ لا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لا شریک لکا المانو یا بدی سماوات یا زل جلالے والی کراب یا دعا اس نے پڑھی یہ دعا سنی مامو لبیا نے پیارے پیغمبر نے کسم اٹھا کر کہا کہا بلّہ دی نفسی بے یا اور دنیا کے لوگوں مجھے محمد کو قسم ہے رب محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قسم ہے استاد کی جس کے ہاتھ میں میری محمد کی جان ہے لقد دعا بے العظیم عظیم لقد دعا لقد اللہ بے العظیم اس بندے نے اللہ کے عظمت والے نام کا واسطہ دے کر اللہ سے کیا دیا ہے مانگا ہے دعا دی ہے ادا دعیا بھی آپ اس اللہ کے عظمت والے نام کو ذکر کر کے جب اللہ سے دعا کی جائے اللہ وہ دعا قبول کرتا ہے اور جب اس اللہ کے اللہ کے اس عظمت والے نام کا واسطہ دے کر اللہ سے کوئی چیز مانگی جائے تو رب العالمین وہ چیز اپنے بندے کو دے دیتا ہے و اللہ دی نفسی بھیا دیہی قسم ہے مجھے محمد کو اس ذات کی جس سے میں محمد کی جان ہے پیارے پیغمبر نے قسم اٹھا کر اس کے علاوہ بھی اور بھی دعائیں ہیں جو پیارے پیغمبر محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ سلام پھیرنے سے پہلے پڑھا کرتے تھے آپ کو اگر وہ دعائیں چاہیے تو ہسن المسلم کتاب ہے ہسن المسلم آپ کو ادھر پیچھے سے بھی مل جائے گی جس کے پاس نہیں ہے وہ ساری پیارے پیغمبر کی ثابت شدہ دعائیں جو اس موقع پر امام المبیا نے پڑھی ہیں بعض مواقع پر وہ ساری دعائیں وہاں پر لکھی ہوئی کتاب کے, کے اندر وہاں سے یاد کی جا سکتی ہے یہ دعائیں بھی وہاں پر لکھی ہوئی <سؤال> ان دع <دعاوں> میں سے <سؤال> کوئی ایک دعا وہ <سؤال> نمازی, نمازی نماز کے نماز اندر جو اس کو پسند پسند ہے جو اس کو اچھی لگتی ہے <سؤال> وہ <سؤال> پڑھ لے <سؤال> <سؤال> <سؤال> لیکن ان ساری دعاؤں کو <سؤال> <سؤال> پسندیدہ دعاؤں کو پڑھنے سے پہلے اللہ قبل ادابل قبرے والی دعا پڑھنا فرق وہ اکیلی پڑھ لے کفایت کر جائے گی یہ نہ پڑھیں باقی ساری دعائیں پڑھنا تو کفایت کفایت نہیں کرے گی باقی کوئی دعائیں فرد نہیں ہیں لیکن یہ دعا فرد اس کو نہیں چھوڑا جائے گا باقی کوئی بھی دعا چھوڑی جا سکتی ہے یہ دعا نہیں چھوڑی جا سکتی اللہ میں کمرہ دابر القبر والی کیونکہ اس دعا کو پڑھنے کا حکم دیا ہے محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان دعاؤں کے بعد عام ہمارے معاشرے میں جو دعا چلتی ہے نا جو عام لوگ پڑھتے ہیں رب فرلی والے والدیا یوما یہ والی دعا پڑھتے ہیں اکثر لوگ اور اسی پر اکتفا کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ دعا پڑھنی ثابت ہے پڑھی جا سکتی ہے جائز ہے یہ دعا پڑھنی امام الربیا نے پڑھی ہے بعض مواقع پر لیکن یہ والی دعا اللہ عمایبے کا میرا قبرے کے بعد ہے یہ اللہ عما انبے کا جگہ پر یہ دعا کفایت جگہ پر کفایت نہیں کرے گی <تصفح> وہ دعا لازمی پڑھنی پڑے گی اس لیے کسی کو اگر وہ دعا یاد نہیں ہے تو اس کو پہلی فرصت میں وہ دعا یاد کرنی چاہیے کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے پڑھنے کا حکم دے دوں دعاؤں سے فارغ ہونے کے بعد پھر ہے سلام پھیرنا ہے سلام سلام کیسے پھیرنا سلام کی نماز میں کیا حیثیت ہے اس کا کیا حکم ہے کیا آداب ہیں سلام کے الفاظ کیا ہیں انشاءاللہ شاء وقت نہیں کہ وہ میں سارے آپ کے سامنے تفصیل سے رکھوں سلام کے مسائل سلام کے الفاظ سلام کے آداب امام الانبیاء سلام میں کون سے الفاظ کہتے تھے کیا طریقہ تھا پیارے پیغمبر کا سلام پھیرنے کا اور سلام پھیرنے کے بعد کون سی اذکار اور دعائیں اور ان اذکار اور دعاؤں کا انداز کیا تھا امام الانبیاء کے پڑھنے کا وہ انشاءاللہ الرحمن اگلے موقع پر جب اللہ دوبارہ موقع دے گا تو وہ بیان ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور اسلامی ہجری سال کا آج آخری دن ہے چودہ سو تیس ہجری کا آخری دن ہے آج تیس الحجہ کی شام کو شام سے یکم بربرم چودہ سو اکتیس ہجری وہ شروع ہونے والا ہے مسلمانوں کے سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے یہ محرم الحرام کا مہینہ ان چار حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جو زمینوں اور آسمانوں کے پیدا کرنے سے بھی پہلے کے حرمت والے ہیں جو چار مہینے زمینوں آسمانوں کی پیدائش سے بھی پہلے کے حرمت والے ہیں صرف امام المبیا نے ان کو حرمت والا قرار نہیں دیا پیارے پیغمبر کی آمد سے اعلان نبوت سے قبل قبل نے مکہ بھی چار مہینوں کا سال میں احترام کرتے تھے ان کو حرمت والے سمجھتے تھے اس میں لڑائی جھگڑا اس میں چوری ڈاکے اس میں فتنے فسادات وہ بھی حرام سمجھتے تھے, حرام سمجھتے تھے، گندے کام حرام سمجھتے تھے مچھر مکہ بھی چار مہینوں کے اور یہ مشرے مکہ ہی نہیں اللہ نے کہا انعدت شہور ہے اند اللہ آشرا شہرن کی کتاب اللہ ہے یوم خلقات اللہ, اللہ, اللہ کے ہاں دلستے دلستے آن مہینوں آن کی گنتی بارہ مہینے ہیں کب سے یوم خلق اللہ سے <domest2> ہی جس دن سے اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا ہے منہا اربات الحرم ان چار مہینوں میں سے ان بارہ مہینوں میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں احترام والے ہیں وہ چار مہینے کون کون سے ہیں جو شاب سے پہلا مہینہ اور جمادی اسانی کے بعد ہوتا ہے رجب اور, اور دو ہو گئے دو یہ محرم, محرم, محرم, محرم رجب, رجب, رجب اور, رجب اور, اور, اور hm یہ اور ظولحجہ یہ گیارہواں مہینہ بارہواں مہینہ وہ بنتا ہے ساتواں مہینہ اور پہلا مہینہ پہلا ساتواں گیارہواں اور بارہواں یہ چار مہینے حرمت والے مہینے ہیں جن کو اسلام نے حرمت والے بنایا ہے اللہ نے حرمت والے بنایا ہے جس دن سے اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا جس دن سے زمینوں کو پیدا کیا اسی دن سے یہ مہینے حرمت والے بنایا اس محرم الحرام کے مہینے کی حرمت کا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس مہینے کی حرمت کا احترام کا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی مزلو مانا شہادت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اسلام محمد الرسول وسلم کی زندگی میں مکمل ہو چکا تھا آپ کے بعد وہی نہ کسی پر اتری ہے نہ قیامت تک کسی پر اتر نہیں ہے نہ اتری ہے نہ قیامت تک اترنی ہے جو دین اللہ کے نبی کی زندگی میں تھا قیامت تک وہی دین ہے نہ اس میں کوئی ترمیم کر سکتا ہے نہ اس میں کسی کو اضافہ کرنے کا قیامت نہ جس کو یہ پیار مل جائے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت کا حادثہ فاجعہ وہ پیش آیا ہے سن سن ساٹھ ہجری کے بعد سن ساٹھ ہجری کے بعد پیش آیا ہے ساٹھ ہجری کے بعد پیارے پیغمبر سے اس دنیا سے چلے جانے کے تقریباً چالیس پچاس سال بعد سال بعد پچاس سال بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو فاغیوں نے ظالموں نے اسلام کے دشمنوں نے مظلومانہ شہید کیا ہے کربلا کے اندر مظلومانہ شہید کیا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ واقعہ پیارے پیغمبر کی وفات سے پچاس سال کے بعد کا واقعہ ہے اس کا دین سے کوئی تعلق اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوا تو اسلام, اسلام یہ جو محرمت والا مہینہ ہے, ہے یہ پہلے دن سے ہی حرمت والا ہے اور اس مہینے کے اندر امام الانبیاء نے فرمایا, فرمایا افضل سیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم رمضان کے بعد افضل ترین روزے, روزے وہ اللہ کے اس محرم مہینے کے روزے نے رمضان کے بعد افضل السیامے بادا رمادانہ شہر اللہ محرم روحو المام المسلموں کی صحیح ہے صحیح مسلم شریف کی عدیث ہے کہ رمضان المبارک کے بعد افضل ترین روزے افضل روزے وہ کس مہینے کے ہیں اللہ کے اس محرم کے مہینے کے روزے تو آپ یقم محرم سے لے کر انتیس یا تیس محرم تک ان پورنوں میں جو بھی نفری روزے رکھیں گے یہ نفری روزے عام دنوں کے روزوں سے رمضان کے بعد کیا ہے افضل عام دنوں کے روزوں سے اللہ کے یہاں کیا ہے افضل ہے رمضان کے بعد افضل روزے رمضان کے روزے تو فرض ہے نا یہ محرم کے روزے فرض نہیں ہے لیکن رمضان کے روزوں کے بعد اللہ کے اس مہینے کے روزے رکھنا مسلمانوں کے لیے امام المبیا نے فرمایا افضل ترین روزے ہیں پیارے پیغمبر محرم الحرام کے مہینے میں اکثر روزے رکھا کرتے ہیں ہمارے ہاں معاملہ بالکل الٹ ہو گیا الٹ ایک تو ہم نے مسلمانوں نے اس مہینے کو سوگ کا مہینہ قرار دے دیا کس کا مہینہ کرار دے دیا سوگ کا اس میں شادی بیاہ اور یہ خوشی کی محفلیں اور ساری تقریبات منسوخ سب کا کوئی تقریب شادی بیاہ کی کوئی خوشی کی تقریب وہ مسلمانوں کے معاشرے میں نہیں ہوتی کیوں کہتے ہیں سوک کا مہینہ آ گیا کا مہینہ میرے بھائیوں یاد رکھنا میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یہ لو لمرا تن تو مینو بلاہ بل یوم آخر انتہا اللہ میتن <سؤال> کاسلمان عورت جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے کسی مسلمان عورت پر حلال حلال الال نہیں ہے مدینے والے امام نے کہا کہ وہ کسی پوت ہونے والے پر تین دن سے زیادہ سوگ منائے کسی کی وفات کے بعد تین دن سے زیادہ سوگ منانا میرے اور آپ کے آقا آکا کے وہی امام محمد رسول اللہ سید سیدم شاہی کائنات کے کا سردار اللہ کے آخری نبی انہوں نے کہا کہ تین دن سے زیادہ کسی مسلمان عورت کے لیے کسی فوت ہونے والے پر تھوک منانا حرام ہے حلال نہیں ہاں صرف اپنے شوہر پر اپنے شوہر پر وہ تھوک منائے گی کتنا چار مہینے اور جب شوہر فوت ہو جائے اس پر تھوک منائے گی چار مہینے دس باپ فوت ہو جائے بھائی فوت ہو جائے بیٹا فوت ہو جائے کوئی رشتے دار عزیز فوت ہو جائے تین دن سے زیادہ سوگ منانا کیا سنے اللہ کی مسلمان عورت پر حرام ہے محمد حیران اللہ نے اللہ اور سوگ کا معنی کیا ہے اچھا اس سے ایک اور بات سمجھ آتی ہے امام لمبیا نے عورت کا نام لیا ہے کہ عورت کے لیے حلال نہیں ہے سوگ منانا عورت کے لیے حلال نہیں ہے تین دن تک سوگ منانا کس کے لیے ہے عورت کے لیے اس کا کیا مطلب ہے مرد کے لیے کسی کی وفات پر ایک دن کا بھی سوگ سوگ نہیں ہے مرد کے لیے سوگ نہیں ہے نہ کسی والدہ کی وفات پر نہ باپ کی وفات پر نہ بھائی بیٹے اور بیوی کی وفات پر سوگ نہیں ہے مرد کے لیے اسلام میں سوگ نہیں ہے عورت کے لیے سوگ ہے اسلام میں صرف مرد کے لیے شوق کا تصور نہیں ہے اسلام میں شوک کہتے ہیں کس کو ہے شوق کہتے ہیں کہ یہ عورت ان تین دنوں میں یا خامن کی وفات پر چار مہینے دس دنوں میں میک اپ نہیں کرے گی تیار نہیں ہوگی یہ وہ زمت نہیں کرے گی اور کشش بڑکیلے کپڑے نہیں پہنے گی خوشبو نہیں لگائے گی یہ ہے آوت کا شوق اسلام یہ منع نہیں کہ اپنا سر کھول دے گی اور انہیں پیٹنے بیٹھ جائے گی اور کھانا پکانا بند کر دے گی یہ مانا نہیں ہے شوق کا گھر میں آگ نہیں چلے گی یہ مانا نہیں ہے شوق کا اسلام میں <سلام> یہ اسلام کا سوگ نہیں ہے میرے بھائیوں سوگ <سلام> کا صرف اتنا مانا ہے کہ عورت تیار نہیں ہوگی تیار جس طرح شوہر کے لیے تیار ہوتی ہے تیار نہیں ہوگی خوشبو نہیں لگائے گی میک اپ نہیں کرے گی خامد کی اوقات پر وہ بغیر کسی سری ادھر کے گھر سے باہر بھی نہیں جائے گی یہ سوگ ہے عورت کے لیے مرد کے لیے تو ایک دن کا بھی سوگ نہیں ہے فوت ہونے والا فوت ہو گیا ہر ایک نے فوت ہونا ہے دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے اللہ کے نبی ہمیشہ نہیں رہے میں اور آپ اور ہمیشہ کیسے رہ سکتا ہے ہر ایک نے جانا ہی جانا ہے جو چلا گیا اس اس کو کے گھسل دیں گے اس کو کفن پہنائیں گے اس کی قبر کا بندوبست کر کے فوری اس کو قبر میں کیا کر دیں گے اس وقت تک یہ مصروف ہے صدمہ ہے ان کے پر صدمہ, صدمہ ہوتا ہے نا شادی ضرور ہوتا ہے صدمہ اور چیز ہے سو اور سدما ہوتا ہے صدمہ بھی ہے اس کو میت بھی, بھی, بھی, بھی, بھی گھر میں پڑی ہوئی ہے اس کو دفنانے کفنانے غسل میں مصروف ہے تو کھانا نہیں پکا سکتا نہیں پکا سکے گا ان کے گھر میں کھانا اس دن میت کے دفن ہونے کے بعد ان کے ہمسائے یا ان کے رشتہ دار یا عزیز کوئی کھانا ان کو بھی کھلائیں گے جو دور سے بھی مہمان آیا ہے وہاں پر جنازہ پڑھنے کے لیے ان کو بھی کھانا کھلائیں گے اس کے بعد اسلام میں دوسرے دن تیسرے دن چوتھے دن کے کھانے کا بھی اسلام میں کوئی تصور نہیں تھا. اور یہ کوئی تصور نہیں ہے کہ تین دن تک اس گھر کے اندر آگ نہیں چلنی چاہیے یہ گھر کا دین ہے مولویوں نے کھانے پینے کے بہانے بنائے ہوئے ہیں لوٹ مار کے یتیموں کا مال کھانے کے انداز ہیں یہ اللہ کی کسم محمد رسول کے دیر میں اس کا تسم چالیس دن تک مولوی کے گھر میں روٹی پہنچاتے رہو اسلام میں نہیں ہے تو اسلام میں یہ ہے اس کو دفن کیا آپ فارغ ہو گئے ہیں اب آپ شام کو گھر میں کھانا پکائیں چلائیں صبح کو پکائیں ناشتہ کریں ہاں اپنی دکان جا کر کھول لیں جس نے تعزیت کرنی ہے وہ آپ کی دکان میں آ کر تعزیت کر لے وہ مچھر میں آئے گا نماز پڑھنے آپ بھی مچھر میں آتے ہیں جماعت کے ساتھ وہ دماغ میں مچھر میں آ کر تعزیت کر لے آپ کو یا اگر اس نے اس کو مسجد میں آنے کا بھی ٹائم نہیں ملا وہ دور علاقے میں کام کرتا ہے شام کو گھر میں آتا ہے آپ بھی شام کو گھر میں آتے ہیں مسجد میں ملاقات نہیں ہو سکتی دکان پر ملاقات نہیں ہو سکتی وہ آپ کے گھر میں آ کر آپ سے کر لے رات یہ تین دن کے لیے پوڑی بچھا کر بیٹھ جانا یہ ٹینٹ لگا لینا یہ دریاں بچھا لینا اور تین دیر تک بیٹھے رہنا کہ یہ کیا ہو رہا ہے جی سو منایا جا رہا ہے یہ بھی غیر اسلامی رسم ہے اسلام کے اندر نہیں ہے میرے بچے اسلام میں نہیں ہے اسلام میں سو کا تصور ہی نہیں مردوں کے لیے سو کا تصور صرف عورتوں کے لیے اور سو کا منع صرف اتنا ہے کہ وہ تیار شیار نہیں ہوگی بس باقی کسی کی شہادت پر تو انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے اس پر تو کیا ہونا چاہیے اللہ کی قسم ہمیں تو شہادتوں پر خوشی ہے خوشی, خوشی کہ اللہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اپنے دین کی راہ میں اسلام پر شہادت کی موت دی اللہ کی قسم بڑا اعزازی کوئی بڑا ظالموں کے ہاتھوں ظالموں کے ہاتھوں اللہ کے دشمنوں کے ہاتھوں وہ کے ہاتھوں امام اللمبیاد کے صحابہ کے کشمنوں کے ہاتھوں وہ شہید ہوئے مظلومانہ شہید ہوئے ان کی کسی بات کو نہیں مانا گیا ان کو ان کو تو اللہ نے بہت بلد رتبہ جنت کے اندر دے دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے خون کا قطرہ کہاں میں گرا ہوگا ان کی چھوٹی موٹی کمیاں کوتاہیاں اللہ نے ساری پہلے ہی maaf دی اس پر رونا چاہیے اس پر سوگ منانا چاہیے یہ سو کا کون سا تعلق ہے وہ شوق بھی تھا تین دن کے لیے عورتوں کو تھا ان کی رشتہ دار جو خواتین تھیں ان کے لیے تین دن تک شوق تھا وہ ختم ہو گیا اب ہر سال جب محرم شروع ہوتا ہے تو سوک کا مہینہ بنا لے ہم اس کو مسلمان سوک کا مہینہ بنا کر بیٹھ گئے میرے بھائیو یہ اسلام نہیں ہے اسلام نہیں ہے اس بدت سے اس بدعت سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے اپنے معاشروں کو بچانے ہاں تو جو کرنے والا کام ہے وہ نہیں کرتے جو نہیں کرنے والا ہے وہ وہ کر لیتے ہیں مسلمان ہے نا ماشاء اللہ کرنے والا کام کیا ہے کہ روزے رکھے روزے نہیں رکھتے اس کی بجائے کیا سبیلے لگ جاتی ہیں اور بڑا بڑھ چڑھ کر مسلمان کوئی دودھ کی سبین لگا رہا ہے کوئی پانی کی سبین لگا رہا ہے کوئی فلاں کی سبین لگا رہا ہے یہ کیا ہے یہ سبھی لگی ہیں اللہ کے نبی نے روزے رکھے ہیں اور ہم اس کے روزیلے لگاتے ہیں یہ سو گا اللہ اکبر اور پھر پیارے پیغمبر نے دس محرم کا روزہ رکھا کون سے محرم کا دس محرم ہمیشہ رکھتے رہے رکھا دس محرم کا روزہ رکھا یہودی رکھتے تھے آپ نے پوچھا یہودی روزہ کیوں رکھتے ہیں انہوں نے کہا اللہ نے اپنے نبی موسا علیہ اللہ کو اس دس محرم کے بے نجات دی تھی اور دنیا میں موسیٰ علیہ السلام کے سب سے بڑے دشمن اللہ کے دشمن اللہ کے دل کے دشمن کو غرق کیا تھا دبویہ تھا اس کے تو یہودی وہ اپنے نبی کی نجات پر اس کے دشمن کی غرقابی پر تباہی بربادی پر وہ اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس لیے وہ روزہ رکھتے ہیں امام الانبیاء نے کہا اللہ اولا بے موسا مر ہوم ہم ان بد سے زیادہ علیہ اسلام کو ماننے والے ہم زیادہ قریب ہیں علیہ اسلام کے پیارے پیغمبر نے روزہ رکھا اور ہجرت کے پہلے ہی سال روزہ رکھنے کا مسلمانوں کو حکم دے دیا کہ دس محرم کا روزہ مسلمانوں پر فرض ہو گیا پہلے ہی ہجرت کے پہلے ہی, ہی سال فرض ہو گیا جب جب جب, جب جب جب رمضان میں مبارکن دو ہجری میں رمضان کے روزے فرض ہوئے کوئی آشورا کی اصول ہو گئی رکھے جو چاہے نہ رکھے امام رکھتے رہے اسلام کے آغاز میں پیارے پیغمبر کا طریقہ یہ تھا یاد کرنا میرے بھائی اچھی طرح یہ بات سمجھ لینا اسلام کے شروع میں مدینے والے امام کا طریقہ یہ تھا کہ جس معاملے میں آپ پر کوئی بری نازل نہیں ہوتی تھی اس کام میں اس معاملے میں یہودیوں اور عیسائیوں کی مشابت کو پسند کرتے تھے ایک طرف مجھے پسند کرتے تھے نظم کو, کو, کو تو مانتے ہیں ان کے اوپر کتاب تو ہے نا مجھے کوئی کتاب ہی کچھ بھی نہیں ہے تو ان کے مقابلے میں ان کو ترجیح دیتے تھے ان کی مشابت نہیں. کرنا پیارے پیغمبر پسند کرتے اچھا پھر آہستہ آہستہ یہودیوں کی خباست کی بنا پر صلیبیوں کی خباست کی بنا پر دین کے مکمل ہو جانے پر پیارے پیغمبر نے ہر معاملے میں ہر کام میں یہودیوں عیسائیوں کی بھی مخالفت شروع کر دی پہلے مخالفت نہیں تھی بعد میں مخالفت شروع کر دی آپ نے کہا وہ مانگ درمیان میں نہیں نکال دی تم مانگ درمیان میں نکالا وہ اپنے بالوں کو رنگ نہیں لگاتے تم اپنے بالوں کو رنگ لگایا کرو وہ جوتے اور موزے پہن کر جرابے نہیں نماز نہیں پڑھتے تم جوتے اور موزے پہن کر نماز پڑھا کرو وہ یہ نہیں کرتے تم ایسے کرو وہ یہ نہیں کرتے تم ایسے کیا کرو ہر کام میں ہر کام میں پیارے پیغمبر اہل کتاب کی مخالفت کا حکم در اب جب ہر کام میں مخالفت شروع ہو گئی تو صحابہ کے دل میں یہ چیز پیدا ہوئی یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں دس محرم کا تو ہم بھی داد محرم کا روزہ رکھے یہ تو یہ کے سے ہو گئی جبکہ ہمیں ہمارا دین ہمارا نبی وہ تو اب ہر معاملے میں مخالفت کا حکم دیتا ہے تو انہوں نے سوال اٹھا دیا پیارے پیغمبر کے سامنے پہلے سوال کیوں نہیں اٹھا پہلے سوال اس لیے نہیں اٹھا کہ اہل کتاب کی موافقت پر ہی پیارے پیغمبر کا طریقہ دین کے مکمل ہونے کے بعد ان کی مخالفت شروع ہو گئی ہر کام میں انہوں نے سوچا کہ جب ہر کام میں مخالفت ہے تو پھر یہاں بھی ہم مشاورت کر رہے ہیں یہاں کیوں نہیں ہو رہی جب یہ سوال بدینے والے امام کے سامنے آیا تو پیارے پیغمبر نے آپ نے فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا باقی رہا دنیا میں میں ضرور ضرور نومی کا روزہ رکھوں گا نوقع کا روزہ رکھوں گا نو کا اب باز ہمارے علمائے کرام انہوں نے یہ منع کر دیا اپنے پاس کہ نومی کا دین رکھوں گا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نہیں کہا یہ کہا نومی کا رکھوں گا تاکہ یہودیوں کی مکمل کیا ہو جائے مخالفت ہو جائے یہودیوں کی مخالفت کرنے کے لیے دس کی بجائے پھر پیارے پیغمبر نے نو کا روزہ رکھنے کا اعلان کر دیا تو اب وہ جو اشورے کا روزہ ہے نا وہ دس محرم کو نہیں رکھنا وہ کب رکھنا ہے نو محرم نو بعض روایات پیش کرتی ہیں ہمارے علمائے کرام سے ایک دن پہلے رکھ لو ایک دن بعد رکھ لو کی مخاطر کرو ان روایتوں میں کیونکہ ایک روایت کی صحیح سنوں سے صحیح سنوں سے روزہ صرف ایک ہے نو محرم کا وہ نو محرم کا آشورے کا روزہ ہے اور اس عشورے کے روزے کا اجر یہ ہے امام مام نے کہا کہ اللہ ایک گزشتہ سال کے گناہوں کو کیا کر دے گا معاف کر دے گا نو محرم کا روزہ تو میرے بھائیوں اس محرم کے اندر کرنے والے کام روزے رکھنے ہیں تو یہ روزے رکھیں تاکہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل ہو باقی سارے کام بدعات ہیں ان بدعات سے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ بدت کے اندر جب بندہ پڑتا ہے تو اس کی نیتیاں بھی ضائع اور برباد ہو جاتی ہیں اللہ ہم کو بدعات سے بچائے اور اپنے نبی کے طریقے پر ہمیشہ چلائے اور اسی پر ہمیں کار بند اور استقامت اختیار کرنے کی اللہ ہم نے توفیق الحمد للہ رب العالم عزیز بھائیوں آپ کو معلوم ہے کہ ہر مہینے کی انگریزی مہینے کا جو آخری جمعہ ہوتا ہے ہمارے اس مرکز میں الحمد ایک تربیتی نشست کا اہتمام ہوتا ہے تو یہ پچیس دسمبر کو انشاءاللہ وہ تربیتی نشست کا اہتمام ہو رہا ہے جس میں علماء کرم انشاءاللہ شاء اللہ الرحمان کے بعد بھی اور مغرب کے بعد بھی وہ انتہائی اہم موضوعات پر گفتگو کریں گے اور جمعے میں بھی ہم یہ نماز کے موضوع سے ہٹ کر سلام کا مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ بعد اللہ بات کے کریں گے جمعے کے اگلے جمعے کے موضوع پر انشاءاللہ اللہ موضوع ہوگا کہ یہ جو ہمارے معاشرے میں قتل و غارت ہو رہی ہے یہ جیکٹیں پھاڑی جا رہی ہیں یہ بم دھماکے ہو رہے ہیں یہ مسلمانوں کے لہو کی ہولی کھیلی جا رہی ہے یہ بے شمار کتنے سر اٹھا رہے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر اسلام کو مٹانے والے مسلمانوں کو کافر پر مرتب بنانے والے کتنے ان فتنوں کی صورتحال حال ان کے بارے میں امام البیا کا فرمان اور ان سے اپنے آپ کو اپنے دین, ایمان کو اپنی قوم امت ملک کو بچانے کا انداز اور طریقہ اسلام نے کیا دیا ہے ان شاء اللہ اس موضوع پر اگلا فتمہ چنے کا ہوگا تو بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ لیٹ آنے کی بجائے پہلے آنے کی کوشش کریں گی جمعے کے لیے بھی پہنچیں ویسے بھی پچیس دسمبر کو وہ چھٹی ہوتی ہے گورنمنٹ کی طرف گورنمنٹ کی طرف سے کیا ہوتی ہے چھٹی ہوتی ہے تو اب تو بہانہ چل سکتا نا کہ ہم دفتر میں کام کرتے ہیں دفتر میں چھٹی نہیں ہوتی لیتے ہیں تو اس دن تو کوئی بہانہ نہیں ہونا چاہیے کم از کم سال میں ایک دن ہی ہم وہ اجر حاصل کر لیں جو مدینے والے امام نے ہمیں ہمارے لیے بیان کیا نہیں ہاں حاصل کر سکتے تو کم از کم ایک دنوں حاصل کر لیں میرے بھائی تو حجیز نہ سنائی میں نے کئی مسئلہ سنا بھائیوں امام المبیا نے کہا جو بندہ صبح کو غسل سنسان سنسان کرتا ہے جمعے والے دن اپنے گھر والوں کو گسل کرواتا بار ہے سر پیدل چل کے آتا ہے سواری है پر سوار ہو کر, کر, کر, کر نہیں آتا اور امام کے قریب آ کر بیٹھتا ہے اور کوئی آ کر لگو کام نہیں کرتا غسل کرتا ہے کرواتا ہے جلدی آتا ہے جلدی آنے کی تلقین کرتا ہے پیدل چل کے آتا ہے اور آ کر امام کے قریب بیٹھتا ہے تو اس کو ایک ایک قدم کے بدلے ایک سال کے روزوں اور ایک سال کی تحجموں کا ثواب انداز ہوتا ہے اگر سو قدم اٹھا کے آیا ہے نا قسم ہے اللہ کی امام المبیا کے فرمان کے مطابق اس بندے کے نامہ مال میں سو سال کے روزے اور سو سال کی تحجموں کا ثواب درج ہو جائے گا اور جو ہر جمعے ایسے, ایسے, ایسے آئے امام کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے پہلے وہ کتنا خوش نصیب ہے اور کتنا ماشاء اللہ وہ توسیع دیتا ہے ویسے تو مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے ہر جمعے میں ایسا کرے لیکن اگر نہیں کر سکتا تو یہ چھٹی کا دن آ رہا ہے کم از کم اس سے نہیں آ ہم سب پہلے مسجد بڑی ہونی چاہیے یہ توفیق اللہ نے یہ اللہ سعودیہ کے لوگوں کو بڑی دھوی جو لوگ حج کر کے آئے ہیں نا یا عمرہ کر کے آئے ہیں وہاں رہے ہیں ان کو پتہ ہے جو نہیں گئے اللہ ان سب کو لے جائے وہاں دکھائے اپنا گھر اپنے نبی کی مسجد بھی دکھائے جا کر اچھا وہاں جا کر دیکھیں گے جب امام ممبر پر چڑھتا ہے نا اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں پوری مسجد نبوی وہ لوگوں سے بری ہوتی ہے پوری مسجد نبوی لوگوں سے بری ہوتی ہے وہ متاث پورا مسجد حرام اکثر جگہ لوگوں سے بری ہوتی ہے جو خطبہ شروع ہونے کے بعد آتے ہیں نا ان کو یا گرمیوں میں جگہ ملتی ہے یا ان کو باہر سڑکوں میں جگہ ملتی ہے مسجد کے اندر جگہ ان کو نہیں جگہ سارے لوگ پہلے آ چکے ہوتے اس لیے پہلے آ چکے ہوتے ان کو شعور ہے ان کو جست نیتنی اثر کرنے کی ہم نیتریوں سے ویسے بے زیادہ ہمیں ایسا نہیں دکے دینے چاہیے نیتیوں کے تو خود بھی آئیں بھائیوں کو بھی آنے کی ترغیب دیں اور اثر کے بعد بھی اور مگر کے بعد کی نشستیں انشاءاللہ انتہائی اہم نشستیں ہیں ان کے اندر بھی بھائیوں کو شریک کریں اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیقہ فرمائے زندہ رکھے تو اسلام پر زندہ رکھے اسلام کے لیے زندہ رکھے موت دے تو اللہ ہم سب کو شہادت کی موت نکل کر